علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا مدنی چرن کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر کے ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیں کہ قبلہ میرے سنت لکھتے ہیں کہ کسی بھی عمل خیر کوئی بھی نیک کام بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا اور کسی بھی اچھے کام میں جتنی نیتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا تو نیتوں کا علم اگر سیکھنا ہے جذبہ اور بڑھانا ہے تو ایک بہت ہی چھوٹا سا رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے تقریباً بہتر کے آس پاس اس میں مختلف موضوعات پر امیر سندر نے نیتیں لکھی روز مرہ کی روٹین جو ہماری ہے مسجد جاتے ہیں گھر جاتے ہیں کاروبار پر جاتے ہیں تو گھر اگر جانا ہے ابھی تو کیا, کیا نیت کریں گے کاروبار کے لیے جانا ہے تو کیا کیا نیتیں کریں گے موبائل فون تقریباً ہوتا ہے موبائل فون رکھنے کی بھی نیتیں اس میں کسی کا فون آیا تو فون ریسیو کرنے کی نیتیں لکھی کسی کو فون کرنا ہے تو فون کرنے کی نیتیں لکھی تو انشاءاللہ اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے آپ تو آپ کا جذبہ بڑھے گا کہ تھوڑی دیر رکنا ہے کسی کو کام کرنا ہے تھوڑی دیر رک جائیں کیوں کر رہے ہیں نکالیں کتاب تو آہستہ یاد ہو جائیں گے. تو ثواب بڑھانے کے نسخے اور یہ غالباً دس روپے کا ہوگا رسالہ چھوٹا سا رسالہ ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھ کے ہو سکے تو جیب میں ہی رکھ لیں اپنے وقتاً فوقتاً اس کو نکالتے رہیں تو یاد ہو جائیں گی تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ ول وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز وجل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد وعلی علی و صحبی وبارک وسلم صلات و سلام کیا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا عبداللہ اللہ سلامی رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلے قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو میرے اوپر چند دن ایسے گزرے کہ نہ تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ کچھ خریدنے کی استطاعت اسی حالت میں ایک شخص اچانک میرے ہاتھ میں کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دے کر چل گیا چلا, چلا گیا اور میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے حلوہ پراٹھا خرید کر مسجد میں پہنچ گیا اور کبلا رو ہو کر اس فکر میں ڈوب گیا کہ اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں اسی حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑی تو میں نے اٹھ کر اس کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کر سکے آپ فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو دیکھ کر میں نے اپنا رومال اٹھایا اور کھانا وہیں چھوڑ کر دو رکعت نماز ادا کر کے مزے سے باہر نکل آیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بزرگوں کی سیرتیں کا مطالعہ کرنا اور یہ اکثر امیر علیہ سنت اس معاملے میں ہماری توجہ دلاتے ہیں جیسے بارہویں شریف کا مہینہ گزرا تو سرکار علیہ السلاۃ اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں بزرگوں کے ایام مناتے یقیناً مناتے الحمد للہ عاشقان غو سے آدم تو ہرما مناتے ہیں ہر ہفتے گیارہویں مناتے ہیں روز منائے لیکن یہ ضرور ہو کہ ان بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ یہ مقام و مرتبہ جو رب تعالی نے انہیں عطا فرمایا تو اس مقام و مرتبے پر ان کی کیفیت کیا تھی یہ بھی ظاہر ہے روز مرہ ہماری طرح کی زندگی گزارتے تھے لوگوں سے رابطہ تھا میل جول تھا اٹھنا بیٹھنا تھا زندگی کے معاملات تھے گھر بار تھے بچے تھے کاروبار تھا درس و تدریس کا تعلق تھا امامت تھی جو بھی تعلق ہے تو ان کے انداز کیا ہوتے تھے تو غص آزم رحمت اللہ تعالی نے آپ کے اس واقعے سے پتہ چلا کہ انہوں نے اس وقت تک کھانا تناول نہ فرمایا جب تک یہ حالت نہ ہو گئی کہ اب کھائے بغیر ندھال ہو جائیں گے اور عبادت کی قوت باقی نہ رہے گی اور اب ہماری حالت دیکھیں تو فقط نفس کی لذت کی خاطر کھاتے پیتے وقت بے وقت ہر قسم کی غذائیں پیٹ میں اڈیلتے رہتے ہیں گویا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بنا لیا کھانے پینے کے لیے جیتے جینے کے لیے نہیں کھاتے کھانے پینے کے لیے جیتے ابھی کھا کر آئے ہیں تو یہ ٹینشن ساتھ لے کر آئے کہ دوپہر کو کیا کھاؤں گا دوپہر کو کھایا ابھی دسترخوان سے اٹھے تو فرمائش کی کہ رات کو یہ کھاؤں گا تو یہ ایک انداز ہے زندگی کا اور امیر علیہ سندر نے بڑی پیاری بات رات کو بھی ارشاد فرمائی کہ اگر آپ ڈر ڈر کر کھائیں ڈر کے کھائے آپ کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے امیر علی سنت کا یہ مدنی پھول قبول فرمائے فرماتے ہیں آپ ڈر ڈر کر کھائیں آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ میرے اندر باڈی میں کچھ چینجنگ آ گئی ہے آپ کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے لیکن کئی ایسے امراض ہوں گے کہ جس کو ہم فیل نہیں کرتے ہمیں خود محسوس ہوگا کہ یار یہ اٹمپ کرنے سے یہ چیز کرنے سے مجھے یہ فرق مل گیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لذت میں مست ہو کر کتنا کھاتے کیا میرے عفان فرماتے کہ اگر کوئی کہنے یار وہ ہاضمے کے لیے چورن کھا لو دو چورن کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے بالکل اتنے مست ہو کے کھاتے تو نتیجہ کیا عبادت کے لیے اٹھنا بھاری ہو جاتا ہے سستی آڑے آ جاتی ہے خشد کامل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مہینہ ہے کاش غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں پیٹ کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے سید یاضی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرس ہو جاتا ہے جو شہوت پرس ہو جاتا ہے اس کے گنا بڑھ جاتے ہیں جس کے گنا بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے لائن ہے پوری پوری لائن ہے تو کم کھانا یا کا کی سنت ہے کم کھانا آکا کی سنت ہے تو پیٹ پر پتھر باندھنا یا کا کی سنت ہے تو ہم اگر مثال کبھی بیٹھتے تو نعرے لگاتے یار یہ میٹھا چیز تو یہ کھانا تو یہ فلان کی سنت ہے یہ سنت ہے تو پھوکا رہنا بھی تو سنت ہے بلکہ وہ کسی نے شیر پڑھا میرے لسنت کے سامنے کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی یہ شیر لکھا ہوتا ہے ماہ محرم میں ہم پڑھتے سبیلوں پہ لکھا ہوتا بلکہ سبیلوں پہ اب بھی لکھا ہوتا پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسو یہ سبیل ہے حسین کے نام کی اس طرح کا کوئی شیر ہوتا ہے تو امیر نے اس میں کچھ ترمیم فرمائی اور فرمائے کہ پانی پی کر امام حسین کی پیاس کیسے یاد آئے گی ارے پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسے رہیں گے تو پیاس یاد آئے گی نا جی امام حسین علی اللہ تعالیٰ اور ان کے روفکا نے تین دن کھانا اور پینا بند ہوا تھا پیاسے رہیں گے تو یاد آئے گی پیاس امام کی تو ہم میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سیرت اولیا سیرت غوث سے پاک آج سیرت غوث پاک کا بیان ہے تو ان سے درس حاصل کریں چینج چینج لائیں یعنی کوئی چیز سن کر نہیں یاد یہ تو بزرگوں کی سیرت کا ہے نا وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے نا عمل آگے چلے چار ٹائم کھاتے تھے تین ٹائم کر دیں تین ٹائم کھاتے تھے دو ٹائم کر دیں چھ چھ آٹھ آٹھ روٹیاں کھاتے تھے کچھ کل گنتی تو کریں ہیں کتنی یعنی امیر رس کا انداز دیکھا ہے کہ آپ جتنا کھانا ہوتا ہے نا اتنا نکال لیتے ہیں جتنا کھانا ہے نا اتنا نکال لیا پھر کھاتے رہے تو ہم بھی جتنا کھانے پہلے سلیکٹ تو کر لیں اتنا کھانا ہے اب کھائے جا رہے کھائے جا رہے پوچھے کتنا کھایا وہ تو بل ہے تو پتا چلتا ہے ہوٹل میں کھاتے نا پھر پتا چلتا ہے اتنا کھا گیا میں تو یہ ہے تو بہرحال ہمیں بھوک اس میں کبھی اس کی لذت اٹھانی چاہیے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی ایک لذت پانے کے لیے روزے رکھنے کی ترغیب دیتے اور جو عاشقان غوث اعظم یہاں فیضان مدینہ میں رکتے ہیں خاص کر گیارہ دنوں میں دس دنوں میں اور آج انشاءاللہ ہماری بغدادی ایکسپریس یہ بھی آ رہی ہے مرکز اولیا سے تو انشاءاللہ یہ تین دن شعبہ تعلیم کے اسلامیہ بھی آ رہے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ لذتیں دی جاتی ہیں کہ آپ اس کو حاصل تو کریں بعض اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں جیسے تیئیس چوبیس پچیس بعض مدنی چلنے کے یا یہاں جو بیٹھے ہوں گے آپ کی تین دن کی چھٹیاں ہوں گی آپ کی دو دن کی چھٹیاں ہوں گی اداروں میں عموماً اتوار اور پیر کی بھی چھٹیاں عام تعطیل ہمارے ملک میں اب تین دن کی چھٹیاں آ رہی ہے تو فائدہ اٹھائیں نا مدنی قافلے میں سفر کریں اس مدنی کافلے میں سفر کے دوران آپ کو روز مرہ کے روٹین گزارنے کا ایک شیڈول دیا جائے گا بھئی یہ تحجد میں اتنے بجے اٹھے آپ قرآن پڑھیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں فجر پڑھیں ذکر و اثکار کریں چاش پڑھیں یہ دن میں یہ سیکھنے سکھانے کا جدول بارہا مشاہدہ ہوا ایسے افراد سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے کبھی تحجد نہیں پڑھی تھی لیکن ان تین دنوں کے مدنی قافلوں کی مدنی بہاریں یہ ملی کہ نا ہم نے تحجد کی نماز ادا کی ہمیں اس کی لذت ملی قرآن پڑھنے کا شوق نصیب ہوا آگے چل کے وہی جو کل تک جمعہ نہیں پڑھتے تھے وہ پہلی سب کے نمازی بن گئے تو یہ لذت جو ملتی ہے نا یہ نیک لوگوں کی صحبت میں ملتی ہے تو اے مدنی چینل کے ناظرین خاص کر جو بابل مدینہ میں بار ہاں میرت نے اس طرح کا اظہار فرمایا کہ آپ یہاں آئیں یہاں آئے اپنا جدول بنا لیں بھئی رات کو بہت کم ایسے افرادوں کے جن کی ڈیوٹی آئے چلو جس کی ڈیوٹی ہے ایسا کاروبار ہے وہ الگ بات ہے لیکن دعوتوں میں اس طرح کا گیدرنگس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہی ہے نا تو اپنا ان دس دنوں کا شیڈول بنا لیں کہ روزانہ رات دو گھنٹے مجھے فیضان مدینہ میں گزار لیں آپ آئیں ان آشقان غوث اعظم ان عشق نے رسول کی صحبت اختیار کرے دیکھے کیسی لذت ملتی ہے اور پھر بارہا ایسا ہوا کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے ان صحبتوں کی برکت سے جب نفلی روزے رکھے تو آج الحمد وہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کے بھی عادی بن گئے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سیرت غوث اعظم کا بیان ہو رہا ہے ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ کتنا ان کا ان کی جو عظمت و شان کتنی بلند تھی سینا شیخ عبد القادر جیلانی وزور سید غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور جب یہ دیکھتا کہ دوسرے فقرا بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا یوں چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائے اور خود بھوکا رہتا جب میری بھوک بہت بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا اس کے بعد تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا وہ بیٹھ کر کھانے لگا اس کو دیکھ کر میری بھوک کی شدت ایک دم بڑھ گئی جب وہ اپنے کھانے کے لیے لکما اٹھاتا تو بے ساک میرا منہ بھی کھل جاتا یعنی جی چاہتا کہ میرا منہ کھول دو لکما میرے منہ میں ڈال دے آخر میں نے اپنے نفس کو ڈاٹا اور کہا کہ بے سبری مت کر اللہ زل میرے ساتھ چاہے موت آ جائے میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے میں نے انکار کیا اس نے اسرار کیا میرے نے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا مگر میں انکاری کرتا رہا خیر اس کے کہے پر میں نے تھوڑا سا کھا لیا پوچھا کہ آپ کہاں سے کہاں کے رہنے والے اب سنیے گا بات مدنی جنگ کے ناظرین یہ تھے ہمارے غوطم پوچھا اس نوجوان نے کہ آپ کہاں کے رہنے والے تو ہمارے غوث سے پاک فرمانے لگے میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں تو بولا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آپ مشہور زاہد حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے ابد القادر کو جانتے ہیں تو بہت سے نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں تو یہ سن کر بےکرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے, آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کے لیے مجھے آٹھ سونے کی اشرفیاں دی تھی میں یہاں بغداد میں آ کر آپ کو کافی تلاش کیا آپ مجھے ملے نہیں آپ کا پتہ پوچھا کسی نے بتایا نہیں میری پاس جو اپنی رقم تھی وہ خرچ ہو گئی تین دن تک مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا میری جان پر بن پڑی تو میں نے آپ کی امی کے جو پیسے تھے جو آپ کے لیے دیے تھے امانتن تو اس میں سے یہ روٹیاں اور بھلا گوشت خریدا ہے تو حضور یہ کھانا میرا نہیں ہے یہ کھانا تو آپ ہی کے پیسوں سے خریدا ہے تو پہلے تو آپ میرے مہمان تھے اب میں آپ کا مہمان ہوں بکیا رقم پیش کرتے ہوئے کہنے لگا میں معافی کا طلبدار ہوں بہت مسائل تھے جبھی میں نے آپ کے دیے آپ کی رقم میں سے کھانا خریدا تھا تو میں بہت خوش ہوا گوس والا فرماتے ہیں. اور میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید رقم اس کو پیش کی اس نے قبول کی اور چلا گیا تیرے در سے منگ تو کا گزارا یا شہر پوداس تیرے در کا گزارا یا شہر یہ سن کر لین بھی دام من پسارا بگار پسار ہمارے امیر سنت فرماتے ہیں اب یہ،, یہ واقعہ سن لیا ایمان تازہ ہو گیا اب اس سے نصیحت کیا حاصل ہوئی امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ ایک طرف وسی اعظم رحمت اللہ تعالیٰ لیں کہ آپ نے سخت تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے مثال اشار کا مظاہرہ کیا کہ کھانا پڑا ہوتا تھا آپ دوسرے فکرا کو دیکھتے تھے تو خود نہیں اٹھاتے تھے کہ وہ اٹھا لیں تاکہ وہ کھا لیں اور رقم کا معاملہ آیا کہ والدہ نے رقم بھیجی لیکن اس کو بھی تحفے میں دے دیا تو یہاں اگر ہم کبھی دعوت میں ہو تو مثال گیارہویں شریف کی نیاز ہے کی نیاز ہے اور بریانی کی ایک ڈش آ ہمارے سامنے اب ہمارا وہ ڈش میں سے نکالنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جو جو اچھی اچھی بوٹیاں ہوں بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ چمچ کا بھی انتظار نہیں ہوتا ہے چمچ تو ایک ہوتا ہے نا لوگ ہاتھ مار مار کر بھی اچھی اچھی چیزیں جو نکال لیتے اپنے پاس ایسی لوٹ مار کا مطلب یہ انداز ہوتا ہے تو میرے میٹھے بیٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو تو ذرا تحمل سے بڑے بڑے نوالے چبائے بغیر چبائے جل نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکار لینے کی حرص غالب آئے تو اس وقت اپنے پیر و مرشید پاک کی بیان کردہ حکایت کے ساتھ ساتھ یہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ذہن میں کہ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اچھا کبھی یہ, یہ, یہ کر کے دیکھیں کبھی یہ کر کے دیکھیں آپ کہتے ہیں یار وہ ٹھنڈ پہ گئی وہ لذت مل گئی یار مزہ آ گیا تو یہ وہ انداز ہوتا ہے کہ جس کو اپنانے سے ایک قلبی ذہنی سکون ایک بڑی چاہت ملتی ہے بڑا ایک مطلب ایک انداز ہوتا ہے اور اس سے ایک انسان کے اپنے قلب کو ایک سکون ملتا ہے تو کبھی ایسا ہو کبھی ایسا ہو تو تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ ذرا ڈسپلن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اختیار کرے اور فیضان سنت میں امیر اللہ سنت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے حضرت سید ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا بارہ ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بڑھ کر بھی دل کے لیے نفع بخش ہے اللہ تعالی فیضان غوث سے ہمیں نصیب فرمائے فیضان سے آدم فیضان غو سے آزم سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صحبی و بارک وسلم تو سیرت غس اعظم کا بیان ہم سن رہے ہیں آئیے مزید ایک بڑی پیاری وصف غوث اعظم کا یہ ہم سنتے کہ حضور غوث آدم رحمت اللہ تعالی کے صاحب زادے حضرت سیدہ شیخ سید عبد قادری رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب میرے والد بزرگوار مشہور ہو گئے تو آپ نے صرف ایک دفعہ حج فرمایا اور اس حج کی آمد رفت میں میں آپ کی سواری کی باغ پکڑتا تھا وہ جو رسی جانور کی ہوتی ہے لگام جب ہم بغداد کی جنوب میں واقع ایک شہر میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سب سے غریب گھر کو تلاش کرو اس لیے ہم نے ایک ویرانہ دیکھا جس میں اون کا ایک خیمہ تھا اس میں ایک بوڑھا ایک بڑھیا اور ایک لڑکی تھی آپ نے اس بوڑھے سے اجازت لی اور ماں اصحاب اس ویرانے میں اتر آئے اب اس شہر کے مشائخ امیر لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ حضرت آپ ہمارے غریب خانوں میں کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلیں آپ نے منظور نہ فرمایا والی شہر نے آپ کے لیے بہت سی گائے بکریاں کھانا سونا چاندی سامان بھیجے سفر کے لیے سواریاں بھیجی لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس تمام سامان میں سے اپنا حصہ اس گھر والوں کو بخش دیا یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا حصہ بخش دیا اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے بوڑھیا اور لڑکی کو دے دیا رات کو آپ وہاں رہے اور صبح کو روانہ ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی لے کے ساحلزاد سید عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے ان گائے بکریوں نے بچے دیے وہ بڑے ہو گئے یہ انہی میں سے ہیں تو یہ سیرت غوث آدم رحمت اللہ تعالی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ آپ کی سخاوت غریبوں کی مدد کس قدر آپ دوسروں کا خیال کرتے اور ایک بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی ہے اور یہ اس کی کتاب ایک ہے غوث پاک کے حالات یہ بھی مکتبت المدینہ نے شائع کی اس میں پڑھیں آپ کا ایمان دادا ہوگا کہ واہ کیا بات ہے غوث آزم کی جب پڑھتے نا تو بے ساکتا نکلتا ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی کہ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھا پوچھا تمہارا کیا حال ہے اس نے ارسکی کے حضور دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا ہوں مگر کشتی والے نے بغیر کرائے کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تو اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور گوسباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تیس دینار سونے کی اشرفیاں نذرانہ پیش کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ تیس دینار اس شخص کو دے کر فرمایا کہ جاؤ یہ تیس دینار اس ملا یعنی کشتی چلانے والے کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کروانے کا انکار نہ کرے کیا بات ہمارا بھی دیرا لگا اللہ حبی حبیب صلی اللہ تعالی محمد تو دیکھا آپ نے کہ سیرت غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پتہ چلا کہ ہمارے غوث سے اعظم غریبوں اور حاجت مندوں کا کس قدر خیال کرتے تو ہمیں بھی آپ کی سیرت سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ غریبوں اور حاجت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر کسی مسلمان کو پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو اس کی حاجت پوری کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہوں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جو شخص روتوں کو ہنسائے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے محتاجوں کی حاجت روائی کرے غمگینوں کو غم کی غم گساری کرے بھوکوں کو کھانا کھلائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے اس کے لیے احادیث مبارکہ میں مغفرت جنت کی بشارت جہنم سے نجات کی خوشخبری ہے چنانچہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ارشاد ہے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے اللہ عزاجل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنظوری مان یا بھوک کے دن کھانا دینا ایک اور روایت میں ہے جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے یہ خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے ایک اور روایت میں ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا اللہ تعالی کھلانے والے کو جہنم سے سات خندقوں کی مسافت دور کرے گا ہر دو خندقوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت, مسافت ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ جیسے طلبا کرام ہیں الحمدللہ الحمد ان کی خیر خواہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور جیسے یہاں پر بھی تربیتی اجتماع دیگر معاملات ابھی جیسے گیارہویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے رات آئے گی تو الحمدللہ کثیر عاشقان غوث اعظم یہاں پر اجتماع کرونات میں آئیں گے تو یوں کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنا حصہ شامل کر سکتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات اپنے پڑوس میں دیکھیں اپنے اطراف میں دیکھیں اپنے محلوں میں دیکھیں تو جہاں بھی ایسا ممکن ہو بلکہ بعض اپنے جو نیک لوگوں کے اوصاف میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کھانا جب پکایا جاتا ہے نا تو اطراف کے گھروں میں بھی اچھا کھانا پکا ہے تو گھروں میں برابر پڑوس میں ادھر ادھر کا معاملہ بلڈنگوں میں محلوں میں اس طرح کی تقسیم کرنے کا ایک رجحان ہوتا ہے اور, اور یہ یاد رکھیے کہ یہ انداز اختیار کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اس کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے اضافہ ہوگا آپ اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ پہلے کے لوگوں کا یہ جو انداز ہوتا تھا اس سے گھر میں برکتیں ملتی تھی اور آج بس یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کو کھلا دیں تو کھانا کم ہو جائے گا تو اللہ ہمیں بھی اس مختصر سی زندگی میں جس قدر زیادہ ہوں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا میں کہ نیکیاں بظاہر آسان ہوتی ہیں لیکن ہمارا نفس جو ہے نا وہ اس میں ہم کو بڑی سستی دلاتا ہے ایک بڑی پیاری بات میں نے آج اتفاق سے ایک جگہ پڑھا میں نے کہ چند لوگ جو ہے وہ ایک اندھیری سرنگ سے یہ گزر, گزر رہے تھے ان کے پیروں میں چنکریاں چبنے لگیں اب اندھیرا تھا تو کچھ نے یہ خیال کیا کہ یار کوئی اور بھی گزرتے ہیں کسی کے پیر میں اور کو بھی چبن ہوگی تو انہوں نے جیب میں رکھ کو کچھ اٹھا کر اچھا جس کو زیادہ درد تھا تو اس نے زیادہ اٹھائیں جس نے کم درد تھا اس نے کم اور جس کو یہ تھا کہ چھوڑ بھائی اپنا راستہ پکڑ سبل سنبھل کے چل کے گزر گیا اب جیسے ہی روشنی میں آ کر انہوں نے وہ کنکر جیب سے نکال کر ڈالنے جائے تو حیران ہو گئے وہ تو ہیرے تھے وہ تو ہیرے تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا تو جس نے زیادہ رکھی وہ تو خوش ہو گئے کہ یار چلو یہ تو بڑا م... اے مدیرہ مدیرہ ہو گیا یہ تو جس نے کم رکھی کہ رہے یار کچھ اور بڑھا لیتا تو اور جس نے رکھی نہیں وہ اپنے سری پیٹے گا کہ یار تو یہ نیکی ہے بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا کہا کہ دنیا میں دنیا کی زندگی جو زندگی ہے اس کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے اور نیکیاں یہاں کنکروں کی مانند ہیں اس زندگی میں جو نیکی کی وہ آخرت میں ہیرے کی مانند چمکتی ہوگی اور انسان ترسے گا کہ اور زیادہ نیکیاں کیوں کی کیوں نہ کی یعنی علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی بندے کو اسی بات تو کہی کہ کاش صبح میں ایک اور نیکی کر لیتا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک اپ دے گے نہیں پکائیں گے کسی جگہ پہ لاکھ دو لاکھ روپے چندہ نہیں دیں گے اپ کی وہ نیکی مطلب وہی مطلب جب ہی قبول ہوگی نہیں اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے اللہ جانتا ہے اپ کے پاس دو روٹیاں تھیں اللہ کی رضا کے لیے ہی اپ نے ایک روٹی دے دی کیا ایک روٹی سے اپنا گزارا ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ ایک روٹی دینا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. بلکہ بڑی پیاری بات ہوئی اونل حکایت میں لکھی گئی کہ ایک کھانا کھا رہی تھی کھانا کھاتے کھاتے اس کے پاس ایک لکما رہ گیا کسی مسکین نے سزا لگائی اس نے وہ لکما اس کو دے دیا وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا وہ عورت اپنے نوزائیدہ نو مولود بچے کو لے کر چھوٹا سا بچہ تھا جو بھی پیدا ہوا تھا اس کو لے کر وہ کھیتوں کی طرف گئی اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کا جو نو مولود بیٹا بچہ تھا ہاتھ میں اس کو وہ لے کر بھاگا چھین کر وہ عورت زاد تھی چیختی چل پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی لیکن ہاتھ میں آئے تو آگے جا کے میدان میں اس دیکھا کو پکڑ رکھا ہے اور عورت کے سامنے کے منہ کو پکڑ کے چیر دیا اس نے اور اس نے جو بچے کو دبایا ہوا تھا اپنے دانتوں میں بچے کو لے کر آیا اور اس عورت کے ہاتھوں میں دے کر کہنے لگا لکمے کے بدلے لکما لکمے کے بدلے لکما اس نے اللہ کی راہ میں لکما دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو بھیڑیے کے لکمہ بننے سے بچا لیا تو نیکی ضائع نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو ہمیں راضی کرنا چاہیے یار یہ کیا یار یہ بڑھا شخص جا رہا ہے چلو اس کا سامان اٹھا کر دینا ہو سکتا ہے ہمارے بڑھاپے میں ہم کو اس آزمائی سے بچ جائیں اللہ نے آج اگر کوئی بھی ایسی نعمت ادا کی کوئی مال دیا مسکراہٹ دی تسلی دی کوئی بھی نہیں کی رب جانتا ہے نیت کدھر کی, کی ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کی برکتیں مل جائیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سیرت غوث سے آزم رحمت اللہ تعالی اس کا بیان ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غوث سے اعظم رحمت اللہ تعالی کتنی عظمت و شان کے مالک تھے کیسے متقی کیسے پرہیزگار اور ان سے جن کو نسبت حاصل ہوئی سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب از و جل کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنا قدم جنت کی طرف نہ بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا تو خدا کے فضل سے ہم سے پر ہے سایہ واسم کا ہمیں دونوں آزم جہاں, آزم جہاں آزم میں ہے سہارا با سے اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی برکت یا سیدی مرشدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے مریدوں میں تو نیک بھی ہوں گے گناگار بھی ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے مریدوں میں نیک بھی ہوں گے اور گناہگار بھی ہوں گے لیکن نیک مرید میرے لیے ہوں گے میں اپنے گناگار مریدوں کے لیے ہوں. و کیسے ہمارے غوث اعظم تھے حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابل حروی رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں حضور غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں چند راتیں سویا آپ کا حال یہ تھا کہ ایک تہائی تک نفل پڑھتے رات ایک تہائی رات تک نفل پڑھتے پھر ذکر کرتے پھر کچھ اوراد کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا کبھی فربا کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے قرآن کریم پڑھتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا سجدے بہت طویل کرتے اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے تحجد ادا فرماتے مراقبہ مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہے تھے پھر نہایت اجز و نیاز خوشو سے دعا مانگتے اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے درے دولت سے باہر نکل نکالنے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے آشیقان غو سے اعظم اب غور کریں کہ ہمارے غو اعظم رات رات بھر عبادت کریں اور ہم پانچوں وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں کیسی عقیدت کیسی محبت ہے کہ جن سے محبت کرتے وہ رات میں قرآن پڑھیں اور ہم زندگی میں بھی اس قرآن کو نہ پڑھ سکیں وہ سجدے کریں طویل اور ہمیں سجدوں کی لذتی نصیب نہ ہو ہمیں عبادت کا ذوق ہی نہ ہو شوق ہی نہ ہو تو اے آشقان غوث اعظم غوث پاک کی محبت کا دعویٰ ہے لیکن کردار و تعلیمات ان کے اعمال کے مطابق نہیں ان کی سیرت کا میں نے یہی شروع سے حرص کیا نا مطالعہ کریں کہ اس قدر عبادت ریاضت تقوا پرہیز گاری اور عالم یہ بزرگ فرماتے کہ خانہ کعبہ میں کے طواف میں لوگ مصروف تھے ناگا ایک شخص پر نظر پڑی دیوارے کعبہ سے لپٹ کر رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے شاعر شان نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا اب لوگ بڑے حیران اس کی دعا سے اور کسی نے جا کر کہا کہ یا شیخ ہم تو قیامت کے دن آفیت کے طلبگار ہیں آپ اندھا اٹھائے جانے کی دعا کر رہے ہیں. اس میں راز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اگر میرے اعمال اللہ کے بارگاہ کے شاع شان نہیں تو قیامت کے دن اس لیے اندھا اٹھائے جانے کی دعا کر رہا ہوں تاکہ مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے تو لوگ آپ کو پہچان نہ سکے تھے پوچھا کہ یا شیخ آپ کون ہیں تو کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یہ ہمارے غوث سے آدم کا خوف خدا اتنی عبادت ریاضت کرنے کے باوجود بھی اسی بات کا اظہار کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے مخلوق کے سامنے رسوا نہ کرنا تو ہمارا کیا بنے گا چاہے کاش اس گیارہویں کے مبارک مہینے کی برکتیں ایسی نصیب ہو جائیں کہ ہماری کبھی نماز کزانہ ہو ہماری نماز تو نماز ہماری جماعت بھی کزانہ ہو ہم سنتیں نوافل ذکر و ازکار درود پاک قرآن کی تلاوت یہ سب کرنے والے بن جائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے نا ابھی یہ شعبۂ تعلیم کا اجتماع ہو رہا ہے ابھی ہفتہ اتوار دو دن کا تربیت اجتماع ان کا ملک سے کئی شہروں سے اسلام بھائی آ رہے ہیں آج مرکز الاولیا سے ٹرین چل پڑی خصوصی پلین بھی آئیں گے اب یہ راتیں دن فیضان مدینہ میں کیا ہوتا ہے یہ سیکھنے سکھانے کے سلسلے کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں آپ پروفیسر بن گئے آپ لیکچرار بن گئے بڑی بڑی ڈگری حاصل ہو گئی لیکن سوچیں ہم کو تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہم کیسے پڑھے لکھیں ہم کو نماز بھی صحیح طور سے پڑھنے نہیں آتی تو دنیا کا علم سیکھنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا اتنا سفر کیا اتنا وقت دیا تو دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی کچھ کوشش کریں وقت دیں فیضانے نماز کورس اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور یہ منگل سے شروع ہو رہا ہے سات دن کا یہ کورس ہے اس کورس میں داخلہ لے لیں تاکہ ہماری کم از کم نماز تو درست ہو جائے ہم ذکر و اذکار روز روزمرہ کی روٹین یہ سیکھنے والے بن جائیں عمل کریں اور پھر پریکٹیکل لائف میں آپ لوگوں کو سکھائیں اطراف اگرچہ ہمارا بہت ہم کہتے ہیں کہ ہم ویل well ایجوکیٹڈ ہو گئے بہت پڑھے لکھے ہو گئے بہت سرمایہ ہو گیا بہت مال ہو گیا مگر یہ مال تو ہے اس کی زکات کیسے نکالنی تو پتا ہی نہیں یہ ان تمام چیزوں کا علم سیکھنا یہ ضروری ہے اس کے لیے دعوت اسلامی کا مبارک مدنی ماحول یہ ہمارے پاس ہے اس سے اس کو فائدہ اٹھائیں دعوت اسلامی کے جتمات میں آئے بقیہ روزانہ رات میں الحمد مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہو رہا ہے آپ اس میں شرکت کریں اور مدنی مذاکرے سے پہلے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کے قصیدے پڑتے ہوئے جلوس غوثیہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو اس جلوس غوثیہ میں امیر علیہ سنت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور یوں اس کی برکتیں حاصل کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے ایک بڑا پیارا کارڈ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے یہ عموماً خاموش نیکی کی دعوت امیر ہیں خاموش نیکی کی دعوت ہے یہ عموماً لکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں مدنی پھول تو یہ مدنی کارڈ اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا اب یہ کارڈ اگر سینے پہ سجاوا ہو خاموش نگی کی دعوت ہے تو یہ کارڈ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو اپنے سینے پہ سجائے اور بھی رسالے کتابیں حاصل کریں عام کریں پڑھیں دوسروں کو پڑھائیں اسی طرح میرے سنت ہر ہفتے ایک نہ ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں انہیں رسائل کو حاصل کریں پڑھیں لوگوں میں تقسیم کریں ثواب کے لیے تقسیم کریں والدین کی حسار ثواب کے لیے تقسیم کریں انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا عمل کرے گا ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی ماہ نامہ فیضان مدینہ اس کو بارہ ماہ ہو چکے الحمد للہ تو اب مزید جو بکنگ کی تھی جنہوں نے اب وہ اس کو کنٹینیو کر لیں اس کے لیے ذمہ داران سے رابطہ کریں مدری چینل پر نمبرس دیے جاتے ہیں اس کے ذریعے بارہ ماہ کے لیے بک کرا لیں تو یہ ماہ آپ کے گھر میں ہر ماہ پہنچا دیا جائے گا تو اس کا مطالعہ خود بھی کریں آپ کے بچے بھی کریں خوب برکتیں ملیں گی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائیں آمین بھی جاہن نبی ضلع صلی اللہ علیہ